اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نامید نا ہو چکی ہوں اگر تم ان کی عدت کے بارے میں شبہ میں پڑ جاؤ تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور ان عورتوں کی بھی جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے جن دیں اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا اس آیت کریمہ میں بوڑھی نابالغہ اور حاملہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے کہ جن عورتوں کی ماہواری بند ہو گئی ہو ان کی عدت تین ماہ ہے اور جو نابالغہ ہوں ان کی عدت بھی تین ماہ ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے صحیحین میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صبیہ اسلمیہ نے اپنے شوہر کے انتقال کے صرف چالیس دن کے بعد بچہ جن دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کر دی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص طلاق اور دیگر امور میں اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا آیت پانچ میں فرمایا کہ مذکورہ آیتوں میں طلاق رجعت اور عدت کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ سب احکام الہی ہی ہیں جنہیں اللہ نے اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ بندے ان پر عمل کریں اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے اجر عظیم سے نوازے گا یعنی اسے جنت میں داخل کر دے گا